اور ہم نے ان کے سنوہے سے کئی کینچ کہ لیے ان کنچی نہر گی اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جسنی ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم رانا پاتے اگر اللہ ہمیں رانا دکھاتا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی سلا تمہارے امال کا